نحمده المسلم ومسلم على رسوله الكريم عما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذذب عنه بالرئيس أهل البيت ويطهر من تصفيره واذكرنا ما يتأخي ويؤتبن من آيات الله والحكمة إن الله كان لصيره خبيرا صلى الله تعالى العظيم ان الله طلب الملائكه تنصبون على النبي يا الذين الذي من صلي عليه وسلم تسليما صلى الله على النبي الروحي واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا شفعاء المسلمين السلت و سلم علیکم سلیم قرآن کریم کی اس وقت جو آئے دستہ میں نے تلاوت کی ہے اللہ رب العزت نے اس قائم وارکہ میں شاخ فرمایا ان نما الدین کو موقف حل کرائی رائستے نکل کہ اللہ کے بارے چاہتا ہے لے جائے کوئی وقت رکھو اور اپنے ساتھ کرتا تو ساتھ کرتا اس آئے مبارکہ کے بارے میں مبرین اکرام کی مختلف بارہ بعض کا فرمان یہ ہے کہ اس آئے مبارکہ میں اہل بیت اراد سرکار وبارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص افراد خراد اور بعض محبت الین احترام کی رائے یہ ہے کہ یہ آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادب جذبہ کے بارے میں نازل ہوئی ان کا فرمان یہ ہے کہ اس کے بعد اشار ہو رہا ہے وقت النوائد کی ویوت کلہ اس ویت کلہ سے مراد حضور کی اخبار میں اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت رحمت میں وہ سب مقیم تھی حضور اکرم صلی صد علیہ وسلم کے یہاں رہائش کرتی تھی تو یہ آیت حضور کی اخبار سے متعلق ابن کثیر نے بھی اسی بات کو اختیار کیا اور انہوں نے اسی قول کو نقل فرمایا ہے اس کے علاوہ اور مخترین کرام اس طرف گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و نے اپنے نمازوں اور اپنے داماد اور اپنی صاحبزادی کو ایک ساتھ اکٹھا فرمایا اور ان پر چادر اٹھائی اور بارگاہ خدا بندی نے یاد کی یاد اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں میرے گھر والے میں اور جب یہ فرمانۂ نقوی ظاہر ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اول مبارک فدرت میں رضی اللہ تعالی نے ہوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں تم بھی جو ہے وہ میرے اہل بیت میں سے ہو حضرت واطلہ نے عرض کی گیا رسول اللہ میں بھی آپ کے اہل میں سے ہوں تو آپ نے اشاعت فرمایا کہ انتبین اہل تم بھی میرے اہل سے ہو بس یہ کہ آپ نے اس کے بعد ان حضرات کو بھی اپنے اہل میں شمار فرمایا عرض کرنے کا منشا وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے مراد جو مخصوص لوگ دیے جاتے ہیں اور دوسروں کی نفی کی جاتی ہے دوسروں کو اہل بیت میں شمار نہیں کیا جاتا یہ درست نہیں سرکار دعان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت جہاں حسنین کریمین جہاں آپ کی صاحبزادی آپ کے چچراب بھائی ادامات حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وسلم کریم رضی اللہ تعالیٰ, تعالی مراد ہیں وہاں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازوا متاخرات اور آپ کی صاحبزیاں اور دیگر اقارب اور دوسرے رشتے دار بھی اس میں شامل ہیں جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ بارگاہ قدامی میں سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح سے حارض ہیں یا رب خاضہ امی و سنگ و ابی و ہا بلائے میرے پروردگار یہ میرے چچا ہیں اور میرے چچا بمن باپ کے ہوتے بمن بلے باپ کے ہیں اور چچا بمن ولئے باپ کے یہ جو ہے سمجھا جاتا ہے اور یہ میرے اہل بیت ہیں اور جن کو اسی طرح سے چھپا لیں تھاپ لیں جس طرح سے کہ میں نے ان کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا ہے ڈھاپا ہوا ہے یہاں آپ نے دیگر حضرات کو بھی اپنے اہل خاندان کے اپنے چچا کے اپنی چچا کی اولاد کو بھی ساتھ لے کر یہ فرمایا ہاں برائی گئی یہ میرے اہل بیت ہیں میرے اہل خانہ ہیں تو یہ بات درست نہیں ہوگی کہ صرف جو ہے اہل نصب کو جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے بلکہ جس طرح سے اہل نصب اہل پید جو ہے وہ اس میں شامل ہیں حضور کے گھر والوں میں اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکین اور مسکن حضور کے گھر میں رہائش پذیر آپ کے اسفاظ مطہرات آپ کی دیگر صاحبزادیاں بھی اس میں شمار ہیں اور ان کو شمار دیا جانا چاہیے یہ, یہ،, یہ انصاف کے خلاف ہے کہ صرف مخصوص نفوس کو جو ہے جناب اہل بیت میں سے شمار دیا جائے اور باقی کو خارج کر دیا جائے یہ بالکل جو ہے قرآن و قرآن و حادیث اور تفاطر کے بالکل جو ہے یہ منافع ہے جب کہ بعض حضرات تو اس طرف گئے ہیں کہ اہل بیت سے وہ تمام حضرات خرات ہیں کہ جن پر صدقہ حرام ہے وہ سب سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو ہے وہ اہل بیت ہیں جن پر صدقہ حرام ہیں تو یہ جو ہے بات تسلیم کرنے سے تعلق رکھتی ہے سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ ہمارا ہمیں جو ہے یہ سہن ہمارے ذہن میں یہ بات ہونا چاہیے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل بیت حضور کی, حضور کی حضور کی بیویاں بھی ہیں حضور کی ازواج مظاہرات ہیں حضور کی صاحبزادیاں ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شہزادے ہیں جس طرح سے اس کے حضرت فاطمۃ الطحرہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل بیت میں ہیں تو صرف ایک ہی صاحب دادی نہیں تھی سرکار تو عالم کی بلکہ حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی جو ہے وہ دوسری صاحبزادیاں تھیں ان کو جو ہے اہل بیت سے خارج کرنا جو یہ قرآن کے بھی منافع ہے قرآن کریم نے ایک مقام پر ارشاد یا قل کرنا کلبا دیکھا دیکھا محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجیے اور اپنی بیٹیوں سے فرما دیجیے یہ بیٹیاں اگر بیٹی ایک ہی تھی تو پھر بنات کا لفظ جو ہے قرآن کریم میں بارش نہ ہوتا بلکہ بن قلم ہے بار ہوتا لفظ جمع جو ہے یہ ثابت کر رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں بلکہ چند بیٹیاں تھیں اور چار حضرت فاطمہ کے علاوہ تین اور بیٹیاں تھیں سینب رقیہ اور کلفوم تو ان کو جو ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہل سے دور کرنا خارج کرنا جو ہے یہ قرآن اور حادث اور اعتبار محسرین کے بالکل منافع ہے اور پھر ان حضرات کا کیا مقام ہے میں تو یہ عرض کروں گا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کو نسبت اور جس کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ سے محبت اور مبت ہے ان کا مقام تو بہت بلند و بالا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر عظیم آپ کے بلد مقدس میں جو جو آپ ان اندازہ جس کسی نے اہل مدینہ کو سلمن ڈرایا اور سکایا اللہ تبارک و تعالی اس کو, دراتا ہے. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ اور سزا ہے لانت ہے اور تمام فرشتوں کی لعنت ہے تمام لوگوں کی لعنت ہے اندازہ کیجئے کہ جو جن کو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مقدر سے صرف رہائش کی حد تک جو ہے تعلق ہو جائے تو وہ اس قدر محترم ہیں تو پھر وہ نقصے قدسیہ کہ جو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شائع عاطفت اور رحمت میں رہے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان کی خاص مسبت ان کا مقام کتنا بلند والا ہے ان کی شان کتنی عربہ ہے پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیں کہ اے حضرت حضرت حسن کریمین کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اس فرما رہے ہیں کہ جس نے مجھ سے محبت رکھی اور ان دونوں سے اور ان کے والد اور والدہ سے محبت رکھی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے یہ مقام ہے اور یہ جنت میں ساتھ ہونا بائیمانہ یعنی حضور کا خاص قرب حاصل ہوگا اے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مقام نبوت اور درض نبوت پر فائد ہیں ان کے ساتھ ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کا ایسے لوگوں کو جو ہے حضور کا قرب اور حضور کا خاص جو قرب ان کو عطا ہو جائے گا تو صرف یعنی کچھ کیوں نہ ہو کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر عظیم سے معمولی سی نسبت جو ہے اس مقام پر پہنچا دیتی ہے تو وہاں تو جو ہے ہر طرح کی نسبت ہے وہاں تو ہر طرح کا قرب ہے تو ان سے محبت اور ان سے محبت جو ہے کیوں نہیں جنت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی کے خاص قرب تک پہنچاتی ہے یہ کن کے لیے ہے یہ ان مخلصین اہل سنت کے لیے ہے کہ جو سرکار تو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اس گھرانے سے محبت رکھتے ہیں ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یعنی ان کی محبت محبت و مبت ان نصوص قدسیہ میں سے کسی کے مخالف نہیں اور کسی سے انکار کی حد تک جو وہ نہیں لے جاتی ہے اور رہی باقی رہی ان حضرات میں سے کسی کے ساتھ ایسی محبت کہ جو دوسرے دوسروں کو ان کے مرتبے سے ان کے مقام سے جو ہے وہ خارج کر دے یا ان کی عداوت پر جو ہے جناب وہ اس کو رکسا دے تو پھر وہ محبت وہ مبت وہ محبت مودت وہ مبدت نہیں بلکہ وہ عداوت ہے وہ دشمنی ہے اور یہ بات بھی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی انہوں کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھیں بولو کہ جو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی انھوں سے محبت اور مبت کا دم بھرتے ہیں ان کی محبت اور مبت میں وارابطہ ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو پیش نظر رکھے فرماتے یا حضرت محبت مفرتن کہ میرے بارے میں جو محبت میں زیادہ بڑھ گیا ہے اور میرے میری محبت میں اس نے جو ہے افراد و تفریح سے کام لیا ہے تو فرمایا جو حالات ہو گئے وہ برباد ہو گیا اس لیے یہ جس کی محبت جس کی محبت کا دعویٰ وہ تو یہ فرمائیں یعنی ان کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ میری محبت میں اتنا نہ کوئی بڑھ جائے کہ میرے مقابل جو ہے میرے سامنے جو ہے کسی ہر ایک کو جو ہے وہ جناب ایک قرار دے دے ان کی شان ان کی مقبط ان کے مرتبے اور ان کی عظمت کو ٹھکرا دے ایسا نہیں ہے تو یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ لا حب محبت اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بک حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی اور بخ کسی مومن کے دل میں جمع ہو ہی نہیں سکتی ہے ہم تو غور فرمائیں اور فکر قابل توجہ بات ہے اور میں دعوت فکر دوں گا ان لوگوں کو کہ جو اپنے آپ کو محبان علی کہتے ہیں جو شہدیان علی کہتے ہیں وہ ذرا اس فرمان پر اور اس قول پر توجہ کریں اور اس میں جو ہے تدبر سے کام لیں کہ کیا احساس ہو رہا ہے لا اور ان سرکارِ تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو ہے محبوں محبت ہیں اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت اور ان حضرات کی دشمنی جو ہے وہ ایک ساتھ نہیں ہو سکتی ہے تو پتا یہ کہ جو لوگ حضرت بغض اور رکھتے ہیں وہ حضرت انہوں سے محبت کے دعوے میں چھوٹے ہیں اگر سچے ہوں تو پھر جو وہ کبھی ایسا معاملہ نہ کرے بلکہ وہ تو یہاں تک بڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنا دین اپنا مذہب بخش صحابہ پر جو ہم اپنی مبنی رکھتا ہے. حضراتِ صحابہ جو ہے وہ فراموش نہیں کرتے ہیں اپنی دشمنی کو اور کوئی فروغ نہیں کرتے ہیں اور میں یہاں پر میں اپنے ان اور کو فکر دوں گا کہ جو ایک طرف تو جناب ان قدسیہ سے محبت رکھتے ہیں اور ان قدسیہ کے ایام مناتے ہیں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نفوس سے محبت رکھتے ہیں اور جناب ان کا ان کا ذکر کرتے ہیں ان سے جو ہے ان،, ان،, ان،, ان،, ان کے بارے میں اپنے دلوں میں ایک ذکر سے راحت اور سکون محسوس کرتے ہیں اور جناب ان کے لیے جو ہے نظر و نیاز کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف جو ہے جناب ان کے اندر کے دشمنوں کو اپنے ہاں مدو کرتے ہیں دعوت دیتے ہیں ان کو اپنے گھروں میں بٹھا کر کھلاتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف تو آپ جناب ان کی نظر و نیاز کا استعمال کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو ہے جناب آپ ان کے کو مدو کر رہے ہیں اور جناب ان کو جو ہے اکرام کے ساتھ جو ہے آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں تو یہ کوئی بات جو ہے نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے صاف مطلب یہ ہے کہ ہمارے مسک جو ہے صرف محلے داری جو ہے وہ مضبوط ہے ہم محلے داری کو دیکھتے ہیں اہرے صاحب ایک ساتھ رہتے ہیں کیا ہے میں کیوں نہیں جب وہ صاف طور پر واضح طور پر ہمارے ان بزرگوں کو ہمارے ان دین کے ستونوں کو جب وہ برملا جو ہے اس طرح کے ان کے ان کی شان میں تنقید کرتے ہیں ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں تو کیسے جو ہے ہمارا ایمان کا یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسے جو ہے ان جو ہے دشمنوں کو اور ان کے جو ہے گستاخوں کو کیسے جو ہے ہم اپنے گھروں میں جو مدعو کریں ذرا آپ اپنے غریبان میں چھاپ کر تو دیکھیں اور ذرا اپنا احساس تو کریں یہ ذرا آپ یہ محلے داری اور یہ جو ہے جناب تعلق اس وقت ہم دیکھیں جبکہ آپ کے والد کو آپ کے باپ دادا کو گالی دی جائے اور پھر آپ گالی دینے والوں کو جو ہے اپنے گھر بلا کر کے بڑے احساس کے ساتھ کو اس احتشام کے ساتھ جو ہے ان کو مدعو کرے ان کو دعوت دیں ان کو کھانا کھلائیں پھر وہاں پتہ چلے گا اخلاق کا اور محلے داری کا تو سارے اخلاق اور سارے محلے داری یہیں پر نظر آتی ہے کہ جناب آپ جو ہے سوچ ہی نہیں رہے دیکھ ہی نہیں رہے کہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ اس قول کے مطابق کہ جن کے دلوں میں صدیق اور عمر بک سے صحابہ جو ہے جناب پور پور کر بھرا ہوا ہے آپ یقین مانیں ایمان کا تحفظ اور ایمان کامل یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس سے اپنے دلوں سے اپنی محبت سے اس طرح سے دور نکال باہر کھڑا کریں پھینک دے جس طرح سے کہ دودھ سے مکھی کو نکال کر جاتا ہے یا کس طرح, طرح سے آپ جب تک نہیں نکالیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ان حضرات سے اپنے تعلق میں مخلص نہیں ہو سکتے ہیں اپنے تعلقات آپ میں اور ان سے محبت میں اور ان سے روابط میں آپ جو کامل مخلص نہیں کہلا سکتے ہیں لہذا تقاضا اس عمر کا ہے کہ جہاں ہم ان حضرات کا نام لیتے ہیں اور ہم ان سے محبت رکھتے ہیں وہاں جو ہے ہم ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں دشمنوں سے دور رہیں دشمنوں کو دور رکھیں اپنے کو ان سے دور رکھیں اور ان سے خود کو اپنے آپ کو بھی دور رکھیں اور ان کو بھی دور رکھیں اسی میں ہمارے عقیدے کا تحفظ ہے اسی میں ہمارے ایمان کا تحفظ ہے اور یہی جو ہے ان حضرات کے سیرت سے ہمیں جو ہے یہ پہلو معلوم ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ان حضرات نے اپنے دوستوں کو دوست سمجھا اور جس طرح سے اپنے دشمنوں کو دشمن سمجھا ہم پر بھی یہ فریضہ عائد ہوتا ہے ڈیلی بھی اور خلاقی بھی کہ ہم بھی جو ہے اسی طرح سے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ان کے دشمنوں کو دشمن سمجھیں اور ان کے دوستوں کو دوست سمجھیں اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارا ان حضرات سے محبت کا دم بھرنا ان کے تذکرے سننا ان کے تذکرے سننے کے لیے جانا یہ سب جو ہے رسمی ہے اور اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ تو یہ تو بات ہی بالکل مترکات ہے کہ ایک طرف تو ہم جو ہے ان سے محبت رکھیں اور دوسری طرف جو ہے جناب ہم ان کے دشمنوں سے پیار کریں اور ان کو ان کے ساتھ جو تعلق اور ان کو ہم دو یہ بالکل جو ہے یعنی دو روپی پالیسی ہے جس کو ہمیں ترک کرنا پڑے گا اور ان کا کیا مقام ہے آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حسن و حسین یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں اور آپ حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں شہزادوں کو اس طرح سے سونگتے تھے جس طرح سے کہ پھول کو سنگا جاتا ہے اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے کہ جناب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ تذکرہ اگر ہوتا ہے تو ایک کا ہوتا ہے دوسروں دوسرے کا نہیں ہوتا دوسرے کے بارے میں کوئی کوئی نہیں جانتا اور پھر یہ کہ ان حضرات نے شادیاں بھی کی بچے بھی ہوئے ان بچوں میں سے اور کسی کا تذکرہ نہیں کیا جاتا حالانکہ میں آپ کو بتلاؤں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحب دادے اور صاحب دادیاں تھیں ان صاحبزادوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے صلاف صلاقہ کے نام پر اپنے صاحب دادوں کے نام رکھے تھے کسی کا نام عثمان تھا کسی کا نام صدیق تھا کسی کا نام عمر تھا لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ لوگ ان کے ان کے اپنے آپ کو شہدائی کہلاتے ہیں اور ان کو ان کا ان کا محبت جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں ان کی محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن ان ناموں سے ان کو چڑ ہوتی ہے یہ عجیب و غریب بات ہے تو یہ کیسی محبت ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم کے موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ حضرت عبد اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ انحما نے اپنے والد ماجد حضرت سے یہ تھا کہ حضور آپ نے سین اور حسن کو تو اتنا وظیفہ دے دیا اور اور اور اور میں اس وقت جوان تھا میں جہاد میں شریک ہوا مجھے آپ نے کم دیا اور کیسی محبت تھی ان حضرات سے حضرت سیدنا عمر فاروق عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیف تھا کہ اے عبداللہ مجھے ذرا تو بتا کہ کیا تیرا نانا جو ہے وہ ان کے ان کے نانا کی طرح ہے تمہارا باپ ان, کی طرح, ہے ان کے باپ کی طرح جب ایسا نہیں تو پھر آئے کپڑے جو ہیں وہ حسن کریمین کو حضرت سیدنا فاروق آزم نے عطا کیے ہیں ان کو مرحمت فرمائے کپڑا چھوٹا پڑ گیا بڑے پریشانی پھر جو ہے دوسرے کپڑے بنائے اور جناب جب یہ دونوں شہزادے وہ لباس پہن کر جب سامنے تشریف لائے ہیں تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا اور فرمایا کہ میرے دل کو اب بھی امنان ہوا ہے کہ انہوں نے ان شہدادوں نے جو ہے یہ لباس پہنا ہے تو ایسی محبت تھی ایسی جو ہے باہمی جو ہے وہ جناب میل جول اور ایسی رفاقت تھی یہ تو انہوں نے بعد میں جو ہے جناب یہ سب چیزیں جو ہے جال شادی کر کر جو پیدا کی ہیں ورنہ ان حضرات میں کہیں کوئی تفریق نہیں کوئی جو ہے کسی طرح کا اختلاف نہیں تو میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ محرم ہر سال آتا ہے اور الحمد مجھے یہ تیئیس साल سال یہاں پر ٹریسٹ مار انجام دیتے ہوئے ہو گیا ہے اور میرا یہ معمول رہا ہے کہ محرم میں میں حضرت حسنین کریمین کے بارے میں سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل خانہ کے بارے میں ان کے بارے میں ذکر کرنا یہ میرے لیے ذریعہ نجات میں اس کو جو ہے باعث صابت سمجھتا ہوں ذریعہ نجات سمجھتا ہوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا تذکرہ جو ان ایام میں نہ کیا جائے کسی نہ کسی حوالے سے دوسرے ایام میں بھی میں کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا ان شاء اللہ جب تک جو ہے زندگی قائم ہے زندگی کے آخری سانس تک میرا یہ معمول اربج امن قطع نہیں ہوگا اور میں آپ سے دعا کریں لیکن بڑے افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جناب ہم باطل کا شکار ہو جاتے ہیں ہم اغیار کا شکار بن جاتے ہیں ہم آدھا کی چال میں آ جاتے ہیں ہمیں ان, ان کے ساتھ اگر محبت ہے تو ہمیں ان تمام باتوں سے اور ان تمام کاموں سے احتراز کرنا پڑے گا کہ جو ہم اہل سنت کا شیوا نہیں ہے جو ہمارا معمول نہیں ہے ہمارا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کیا ہمارے ہم نے جو ہے جناب اختیار کیا ہوا ہے کیا محبت اور ان حضرات سے تعلق کی یہی بات رہ گئی ہے کہ جناب جو ہے ان دنوں میں وہ بچوں, بچوں کو ڈوری ڈالی جاتی ہے فقیر بنایا جاتا یہ سب یہ ہمارے معمولات میں سے نہیں ہے ہم غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور جا علمی کی بنا پر ہم نے یہ سب جو ہے طریقے اختیار کر لی ہمیں یہ طریقے چھوڑنے ہوں گے اس کا شریعت سے اور ان حضرات کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے تعزیہ بنائے جا رہے ہیں تعزیہ بنانا ان میں شرکت کرنا کسی طرح سے بھی جیسے چلو بناتے نہیں ہیں کچھ نہیں کرتے چلو بھی دیکھنے کے لیے یہ بھی جو ہے میں ہمیں اس سے بھی کہ میں عرض کر صحیح ارض کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ پہنچ کر بدقسمتی سے ان جن کے مجموں کو جو ہے کرتے ہیں ہمیں اپنے اولاد کو اپنے دوست احباب کو یہ بتلانا چاہیے اور ان کو منانا منع کرنا چاہیے اور حقیقت حال سے ان کو جو ہے باخبر رکھنا چاہیے کہ یہ ڈھول ٹھپکوں اور ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب جو ہے ناجائز شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو کام کرنے چاہیے وہ کریں سب سے پہلی بات تو یہ کہ جن اصولوں کا خاطر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی جان قربان کی ہمیں ان اصولوں کو اپنانا چاہیے ان کا تحفظ کرنا چاہیے سربرمبی کے لیے اور شریعت حقاق کے لیے ہمیں کوئی طریقہ فروغزار نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم کم از کم اپنے فرائض اور اپنی ذمے داریوں کو تو دیکھیں ہم ان کو تو پورا کریں اگر ہم ان کو انجام دیتے ہیں تو یہ سمجھ میں کہ ہم نے ان کی سیرت سے بہت کچھ سبق حاصل کر لیا ہمیں ان اجام میں ان کی سیرت ان کے کارنامے سن کر پڑھ کر وہی سیرت اپنانی چاہیے وہی جو ہے کارنامے ہمیں جو ہے اپنانے چاہیے جو انہوں نے انجام دیے انہیں پر عمل کرنا چاہیے ان کے اصال ثابت کے لیے قرآن خانی کرنا چاہیے ان کے لیے کھانا وغیرہ پکا کر اصال ثابت کے لیے اور ربا میں تقسیم کرنا چاہیے یہ اگر کیا جائے تو ایک حد تک جو ہے اس کا جواب ہے لیکن یہ جناب دوسرے دوسرے معاملات کہ جناب سینا کو بھی کیا جو ہے جناب آہداری یہ ایسی باتوں کا ان کی سیرت سے اور ان کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ہو رہی ہیں جس میں سے اکثر باتیں ایسی ہیں کہ جو بالکل شریعت کے اور احکام اسلامیہ کے بالکل منافع ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے سیکھنا چاہیے کہ ہمیں ان دنوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں تقلید نہیں کرنی چاہیے کہ جناب محلے داری ہے چلو جی کوئی بات نہیں ان کی محبل میں شریک ہو لیے تو کیا ہے ہر اچھی بات ہر جگہ سیکھنا چاہیے یہ معاملہ نہیں ہے بلکہ اگر ایسا ہوتا تو پرانے قریب میں یہ وارد نہ ہوتا بود فکر آ جانے کے بعد نصیحت آ جانے کے بعد جو ہے ظالم گمراہ اور بے دین لوگوں کے ساتھ جو ہے مت بیٹھو اللہ تبارک سے دعا کہ وہ ہمیں سمجھنے اور اس کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے توقع نائیں باقی